واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ کئی طرح کے واقعات پیش آئے ہیں لیکن زیادہ صحیح واقعہ وہی ہے جو سب سے پہلا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا تو پہلے واقعہ کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ واقعہ جو امام نسائی نے اپنی کتاب نسائی شریف میں امام احمد بن حمبل رحمہ علیہ نے مسند امام احمد بن میں ترمیزی میں اور مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے تو ان سب احادیث کا ان سب واقعات کا خلاصہ ٹھیک ہے واقعہ آپ نے سمجھنا ہے ایک منٹ ذرا جی بڑا بادشاہ تھا ایک بڑا بادشاہ اس کے یہاں ایک جادوگر ہوا کرتا تھا کاہن ساحر جو بڑا اپنے پن میں کمال رکھتا تھا اس کی ساری بادشاہت اسی جادو کے اوپر قائم تھی بادشاہ کے دشمنوں کو وہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری آخری عمر ہے آپ کوئی ذہین لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے تو چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا تو وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہوتا اور جادو کا فن سیکھنے لگا تو راستے میں ایک راہب درویش اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا تو یہ جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے تو یہ راہب حضرت کی علیہ سلاۃ والسلام کے دین پر تھا یہ درویش حضرت کی علیہ سلاۃ والسلام کے دین پر قائم تھا تو ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس راہب کے عبادت خانے سے نکل رہے ہیں جہاں پر یہ عبادت کرتا ہے وہاں سے بہت سے لوگ نکل رہے ہیں تو اس نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے اس عبادت خانے میں کون رہتا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک عابد رہتا ہے تو یہ سن کر لڑکا اس عابد کے پاس پہنچا اس کی باتیں سنی تو راہب کی باتوں سے اس کا دل متاثر ہوا راہب نے اس لڑکے کو دین کی توحید کی تعلیم دینی شروع کر دی تو وہ ایمان لے آیا تو لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہیو کے پاس ٹہر جاتا جب دیر ہو جاتی تھی تو جادوگر اس پر غصہ کرتا اس کو مارتا لڑکا تو لڑکے کا جواب یہ ہوتا مجھے گھر مجھے گھر سے دیر ہو گئی آخرکار اس جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی بادشاہ نے لڑکے کو تاک کی کہ جادوگر کے پاس صبح پہنچایا کرو صبح سویرے تو کسی نے بتایا کہ یہ لڑکا صبح صبح جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے راستے میں دیر کر دیتا ہے تو بادشاہ اور جادوگر نے خیال किया کہ یہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا اس لیے بادشاہ نے اور جادوگر دونوں نے خوب ڈانٹا لیکن یہ لڑکا اس درویش عابد کے پاس جاتا رہا ایک دن یہ لڑکا اس عابد کے پاس سے بادشاہ کے دربار کی طرف واپس ہو رہا تھا کہ دیکھا کیا ہے کہ کسی جانور شیر یا ازح نے راستہ رو کے رکھا ہے لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں تو لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان کرتا ہوں کہ عابد حق پر ہے یا جادوگر حق پر ہے یہ خیال کیا اور اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اے خدا اگر یہ عابد کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما تو وہ پتھر اس, تو اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور فوراً ہلاک ہو گیا لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگر میں کمال حاصل ہو گیا تو لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی خوب شہرت ہو گئی یہ خبر راہب کو بھی پہنچ گئی کہ اس لڑکے کی شہرت ہو گئی ہے تو راہب راہب راہب نے نے کے پاس یہ خبر پہنچ گئی تو نے اس لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا بیٹا تجھ کو اللہ تعالی نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا لیکن تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا لیکن یاد رکھنا میں کمزور اور بوڑھا آدمی ہوں کسی کو میرا پتہ نہ دینا تو لڑکی سے اقرار کر راہب مطمئن ہو گیا تو راہب کی صحبت کی وجہ سے اس عابد گزار کے صحبت کی وجہ سے اور انجیل مقدس کی تلاوت کی وجہ سے اور اتباع کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس لڑکے کو بڑا ولی بنایا یہاں تک کہ نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے تو یہ لڑکا بہت مشہور ہو گیا اس کی شہرت سن کر اس بادشاہ کا نابینا جو ساتھی تھا بادشاہ کا اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نظرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیں اور میری آنکھیں اچھی کر دیجیے لڑکے نے کہا مجھے نذرانہ اور ہدیہ درکار نہیں شفا میرے ہاتھ میں نہیں اللہ ہی شفا دینے والا ہے اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک لہو پر ایمان لیں اور شرک اور پت پرستی سے توبہ کر لیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا پر مزار بینائی واپس فرما دیں گے وہ شخص اسی مجلس میں ایمان لے آیا لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھ سے روشن ہو گئی تو معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا اس نے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج جتنے طبیب تھے وہ تو آپ کے انکھوں کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے آخر تجھ کو کس طرح شفا حاصل ہوئی تو اس نابینا نے پہلے جو نابینا تھا بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا اس نے کہا میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی یا فرمائی میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بہنا آتا پر بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے تو اس نے کہا میرا آپ کا اور ساری کائنات کا پروردگار اللہ ہے اللہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا بادشاہ غزم ہوا اور اس کو سخت سزا دی پوچھا یہ عقیدہ تجھے کس نے دیا کس نے سکھایا یہ عقیدہ تو اس نے گھبرا کر لڑکے کا نام بتا دیا بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جو جادوگر ہے اس کے بدولت یہ کمال حاصل ہوا ہے کہ تو بیماروں بیمار لوگوں کو تندرست کرتا ہے نابینا کو بینا کرتا ہے اور پھر ناشکری کرتا ہے کہ دوسرے کسی کو اپنا پروردگار بتاتا ہے تو لڑکے نے کہا میرے آپ اور ساحر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے اللہ کی قدرت پر موقوف ہے یہ شفا تو اللہ کی قدرت پر موقوف ہے تو بادشاہ ناراض ہوں جگہ جاتا تھا. کہ کہا کہ اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اتنی مدت سے یہ से رہا کس کے پاس آتا جاتا ہے یہ جب سختی ہاتھ سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر چپ سے راہب کا نام بتا دیا صحابد کا نام بتا دیا بادشاہ نے اس عابد کو گرفتار کروا کر جب وہ گرفتار ہوا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اسے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھیرے گا اپنے دین سے نہیں پھیرے گا تو آرے سے چیر دیا جائے گا حابد نے کہا میں ہرگز اپنے دین سے نہیں پھروں گا جو بھی مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس کو آرے سے چیر دیا گیا پھر وہ جو نابینا تھا وہ جو بینائی واپس آ گئی تھی اس کو بلا کر یہی کہا اس نے بھی انکار کر دیا میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا ورنہ تو بھی ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے تیرا حشر بھی یہی ہوگا لڑکے نے بھی بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اپنا ساتھی بنا لوں گا पहाड़ نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل کر نیچے پہنک دینا تاکہ اس کے پاش پاش ہو جائے جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی اسی وقت زلزلہ آیا تو وہ لوگ جو لے کر گئے تھے شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور یہ لڑکا باقیت گھر واپس آیا بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے گئے تھے لڑکے نے جواب دیا میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا پھر بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دو چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گیا سمجھایا لڑکے نے پھر دعا کی کشتی وہ گئی وہ سارے کے سارے لوگ جو لڑکے کے ساتھ غرق ہو گئے اور یہ لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا بادشاہ نے سارا ماجور پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا اس لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ تو مجھ کو مار نہیں سکتا ہاں اگر تجھ کو میرا قتل ہی منظور ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تم مجھ کو ہلاک کر سکتا ہے بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر کے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر یہ کلمہ بسم اللہ ربیہ غلام کہہ کر میرے مجھے وہ تیر مار دینا تو میں مر جاؤں گا یہ کلمات کہہ کر اپنے ترکش سے تیر نکال کر یہ کلمات پڑھنا بسم اللہ رب حض الغلام تیر مار کر مجھے تیر مار دینا میں مر جاؤں گا بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو تیر اس لڑکے کے کمپٹی پر لگا اس نے اپنے ہاتھ کمپٹی پر رکھ لیے اور یہ کہتا ہوا جاں بحق ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا تو اس واقعے کے دیکھنے پر وہ جو تمام لوگ حاضر تھے سب نے بآواز بلند کہا آمنا بیر غلام آمنا بیربل غلام ہم مسلمان ہوئے لڑکے ہم ایمان لے آئے اس لڑکے کے رب کے اوپر ہم ایمان لے آئے اس لڑکے کے رب کے اوپر یہ سن کر بادشاہ کے لوگوں نے کہا آپ نے ان تین شخصوں کو تو ہلاک کر دیا جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے ایک راہب تھا ایک وہ نابینا تھا اور یہ, یہ لڑکا مگر اب تو سب ہی لوگ آپ کے مذہب کے مخالف ہو گئے یہ بات سن کر بادشاہ نہایت نہایتناک ہوا تو بادشاہ نے خندقے کھود کر ان میں آگ بھڑکانے کا حکم دیا چنانچہ خندق کھود کر آگ بھڑکائی گئی اور ان کے کناروں پر اس کندک کے کناروں پر کرسیاں بچا دی گئی اور ان کرسیوں کے اوپر بادشاہ اور اس کے ساتھ کتنے شاہی لوگ تھے اس پر بیٹھ گئے بادشاہ نے حکم دیا کہ جس جو, جو اپنے مذہب سے پھیرا ہے جو جو اپنے دین سے پھیرا ہے ان کو اس آگ میں ڈال دو چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی بادشاہ نے کہا کہ رہنے دو پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈالو شاید اس طرح وہ اپنے دین سے واپس ہو جائے چنانچہ اس بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا بچے نے بآواز با بلند کہا اما جی آپ صبر کریں اور بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑے یہ آگ گلے گلزار ہو جائے گی تو عورت یہ سن کر آگ میں خود گئی اور آگ ایسی بڑھ گئی کہ بادشاہ اور اس کے مصاہبین کو جو کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اس وہ آگ نے ان سب کو جلا کر خاک کر دیا بادشاہ کو بھی جلا دیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی جلا دیا حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت ربیع حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی اس طرح اللہ نے ان ان لوگوں کو مسلمانوں کو ایمان والوں کو آگ کی تکلیف سے محفوظ رکھا محمد بن اسحاق مورخ ہے تاریخ دان ہے انہوں نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام انہوں نے بتایا عبداللہ بن تعمیر عبداللہ بن تعمیر تاف مامر اور یہ لکھا کہ یہ واقعہ ملک یمن کے شہر یمن کے ش... ملک کے شہر نجران میں یہ واقعہ پیش آیا یمن کے اندر ایک شہر ہے نجران اس میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ کے اندر اس ظالم بادشاہ نے جس کا نام ظنواس تھا تقریباً بیس ہزار آدمیوں کو ہلاک کیا اس بارے میں دوسرے اقوال بھی ہے محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تعمیر جس مقام پر مدفون تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے خلافت کے زمانے میں اتفاق سے کسی ضرورت کی وجہ سے وہ زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تعمیر کی لاش صحیح سالم اس طرح نکل آئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ اپنی کمپٹی پر رکھا ہوا تھا کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا پھر وہ ہاتھ اس جگہ رکھ دیا تو خون بند ہو گیا اور اس لڑکے کے جس کا نام عبداللہ بن تعمیر تھا ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی لکھا تھا اللہ ربی تو یمن کے گورنر نے اس واقعے کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فوراََ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالت پر گزشتہ حالت پر انگوٹی سمیت دفن کر دو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا بات سمجھ میں آ گئی. یہ تھی اس واقعے کی تفصیل قلحاب تل وفود از ہمال آگے جو لفظ آ رہا ہے شہود تک اس کی تفصیل ہے یہ اس واقعے کی تفصیل ہے اسی کی طرف اشارہ ہے بات سمجھ میں آ گئی اصحاب الاخدود اللہ کی مار ہو اخدود والوں پر جس وقت وہ لوگ ایندھن والی, آگ والی آگ کے پاس هم قعود اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ملا مایب علو نہ منی نہ اور وہ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے شہود اس کو دیکھ رہے تھے شہود اس کو دیکھ رہے تھے تو یہ واقعہ سے اس واقعہ کی طرف اشارہ ٹھیک ہے ان آیات سے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو ابھی آپ نے پڑھ لیا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں واقعہ تفصیل سے سمجھ میں آ گیا یہ واقعہ احادیث کے اندر عیسائی شریف کے اندر فرمزی شریف کے اندر مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ محبت ہے اور میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عارض کیا ٹھیک ہے جی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ